من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومة وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا عَرَفَتَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَتَزَوَّتُوا فإن خير الزاد التقوى والتكون يا أولي الألباب صدق الله ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف سمجید تقدیش. اس مالک الملک رب العزت وحدہو لا لاشریک نلائق ہے جس نے انسان نو اپنی ساری مخلوق چو آ اور اشرف بنایا ہے کوئی مخلوق بھی کسی لحاظ نل کسی اعتبار نل انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اے اللہ کا س بہت بڑا احسان ہے وہ بڑا انعام ہے کہ انہیں سانو انسان پیدا کیا دعا اے ہے کہ اللہ سانو اپنی انسانیت نو قائم رکھن دی توفیق عطا تھا ایسا نہ ہو رہے کہ ادام آی دی وجہ نال اللہ کی ساری مخلوق چون زلیل ترین بن جائے کیونکہ جس ویلے انسان اپنی انسانیت کا خیال نہیں رکھتا یہ حفاظت نہیں کرتا کہ پھر اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جی تو زیادہ ذلیل اس سب تو زیادہ ذلیل ہو جائے اسفل بن جاتا ہے انسانیت قائم رکھن واسطے اللہ تعالی نے خود ہی کئی ن تجویز فرما دیتے ہیں بیماریاں پیدا تھی تھی تھی انے تنال علاج بھی دستے انسخیا جو ایک نسخے دا ذکر ساڈے دو تین گزشتہ اخبات اندر ہو رہا ہے اور وہ او معروف نام ہے حج یہ ای ایک ایسا دریافت ہے بیماریاں دا ایسا علاج ہے کہ اگر ٹھیک طریقے پرہیز کردے ہوا زندگی اندر ایک دفعہ یہ علاج کر لیا جائے کہ جملہ بیماریاں تو جان چھٹ جائے سارے روگ دور ہو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج دوران سحاوے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے خوش نظر آئے مسکرانے ہوئے نظر آئے آپ جبوں کبھی مسکرانے سن تبسم فرما دیتے سن صحابہ فورا کہتے ازحک اللہ سن کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے آپ ہمیشہ مسکرا ہی نظر آؤ آپ تبسم فرما دے ہی نظر آؤ لیکن سانوں بھی اپنی خوشی اندر شریک فرماؤ سانو بھی دسو کے اس تبسم دی وجہ کی فرمایا اتی میدانِ منا اندر آئے اٹھ دل حجا اللہ تعالی کی طرف پیغام آیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑی ہی متبرک جگہ آ گئے ہو بڑے مقدس میدان اندر پہنچ گئے ہو. کیونکہ اس میدان نل ایک ایسی تاریخ وابستہ ہے کہ خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی اندر پیش کی تھی یہ میدان مینار پیغام ہی آیا کہ میرے کولو کچھ منگو یہ جگہ بڑی متبرک ہے کچھ منگو بیبی بی خدا کا خوف کرو جنا پڑھنا ہی آگے یا گلہ کرنا ہی آگے آیا میں دعا کی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا پھر ابھی میدانیں ارفات اندر پہنچے دوبارہ پیغام آیا کہ تھی جبل رحمت کے قریب بیٹھے ہو یہ وہ پہاڑی ہے جتنے تے جد امجد آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی سی توسی بھی کچھ منگو میں منگیا لیکن کوئی جواب نہ آیا اج اسی میدانِ منا اندر واپس لہتے ہیں دس تاریخ نو دس ذل حجہ نو فرمایا اللہ کی طرف کو جواب آیا میں اس جواب سے خوش ہو رہے ہاں ہا. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس جواب کی آیا ہے فرمایا دو دفعہ میں اِنو ایک پیغام ملے ہاتی کہ منگو سے میں اپنی دعا یہ کی تھی کہ اللہ میری امت دے نو معاف کر دے میری امت دے نو بخش امتمان بخشتے اجھا جواب آیا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت دے جو گناگار جو ظالم خلوص نل میری رضا طلب کرتے ہوئے اتنے پہنچ گئے میں انہوں نے معاف کر دیتا اللہ دی ہار رحمت ہو جائے صحابہ کرام کہ رضوان اللہ مجمعی انہوں نے معاملے بڑے واضح کروا لئے باتاں بڑیاں واضح پوچھ لی فورن ارض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ چالی ہزار دے قریب جڑے آپ کے ساتھی اور آپ حج کر رہے ہیں جہاں گناگار اور ظالم نے معاف اعلان ہویا ہے یا تو علاوہ بھی فرمایا نہیں قیامت تک میری امت دا کوئی گناگار خلوص نل تھی آ گیا تے اللہ نے میرے نال وعدہ کر لیا کہ میں انہوں نے معاف کر دیا حج بہت, بہت بڑا دریاق ہے گناہ ونو ختم کرندہ بہت بڑا علاج ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسا حج نتیب فرما دے جدہ بارے اندر فرمایا ہے لئیسا لحج مبرور جزاؤن اللہ الجنہ کہ او حج جیڑا نیکی بھی خاطر کیتا گیا جدہ اندر نیکی نو پیش نظر رکھیا گیا اللہ نے وہی جزا سوائے جنت سے رکھی سا سبق یہ چل رہا سر کہ حج واسطے تیاری کس طرح کرنی ہے کس قسم دا سامان لے کے جانا ہے زیادہ راہ کی ہونا چاہیے بنیادی طور سے وہ تین باتوں سے نشین رکھو عقیدہ درست ہونا چاہیے اللہ کی ذات اندر دی صفات اندر وہی بھی کسی بھی طور سے کسی شریک نہیں کرنا چاہیے عمل جڑا بھی کیتا جائے وہ سنت نبوی دے مطابق کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس مال نج کرن دا ارادہ کیا ہو ہوا او مال حلال ہو یہ بنیاد ہے اتو اگے سارا سلسلہ چلے گا گزشتہ چنے کا سبق احرام پہن تک سی کہ احرام پہن کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہویا دو کردے ہوا کیتے جان کہ اللہ تین تو توفیق دیتی ہے میں ہن تیرے گھر کی طرف روانہ ہوا تیرا مہمان بن کے نکل کھڑا ہو رستے اندر وقسے وقفے, وقفے نل بار بار اے الفاظ پڑے جان لب بیک اللہ کا لک اے اللہ میں حاضر ہو گیا تیری بار کا اگر آ آ شری اللہ کا لبئی اللہ میں یہ عقیدہ لے کے آیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ کا اللہ تعریف اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف تیری ہے حمد و سنا اگر کیتی جا سکتی ہے کہ وہ لائق صرف تیری ذات ہے لک لا شری کا اللہ یہ کائنات کوئی شریق نہیں بادشاہ صرف کلمات پڑھ دا پڑھ دا اللہ دا مہمان جس ویلے اللہ درد سامنے پہنچ گئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے پہلی نظر بیت اللہ پہ اس ویسے اللہ اپنے اس گھر کی عزت نو اور بڑھا دے اپنے اس گھر کا مقام اور مرتبہ ہو بلند کر دے اللہ یہ درجے اچھا کر دے یہ الفاظ بی زبان یہ کلمات اللہ اپنے گھر دی عزت اور ویکار نو یہ ادب اور احترام نو ہو بڑھا دے یہ الفاظ زبان سے آ جا اور فرمایا اس ویلے جہی دعا کرنی جائے اللہ دبا ہے کہ میرے گھروں پہلی نظر دیکھ دیا ہو ہوا میرا بندہ جو کچھ منگے گا میں وہ دے دعا کی کرنی چاہیے اللہ کو دعا کی جائے کہ اللہ ہن میں کوچ گا دے دوں دے یہ اندر سب کچھ یاد ہے کسی ایک دعا کے مختص نہ کرو اپنے آپ اللہ تیرے گھر پہنچ گیا جو کچھ ہوں تیرے کلو مندل تو دے کونگا اور وہ او حدیث بھی یاد رکھو کہ دو دعا اللہ قبول نہیں کرتے ایک دعا کی اللہ یہ قبول نہیں کر دے کہ کوئی بندہ یہ کہے اللہ فلاں شخص تے تو ظلم کر اللہ نے یہ انکار کر دیتا ہے کہ میں دعا قبول نہیں کر انی حرمت الظلم اللہ نفسی کیونکہ اللہ نے ظلم کرنا اپنے واسطے حرام قرار دے دیا دوسری دعا قطا رحمی کی کہ اللہ فلاں شخص نل میرے تعلقات منقطع ہو جان وہ میرا رشتہ کٹ جائے اللہ نے کتا رحمی کی دعا قبول نہیں کر دعا کیتی جائے اللہ ہن میں تیرے کولو جو کچھ منگاں گا تو تدا کر دیں تے دیں اللہ دے کارنوں پہلی نظر دیکھ دیا اے دعا ملو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے مسجد حرام اندر داخل ہوگو کہ اے دعا پڑھ ہوئے داخل ہوگو جڑے دنیا دی کسے بھی مسجد اندر داخل ہوگو لگے ہم پڑھنی چاہیے دیئے اللہم مفتح لی ابواب رحمت اللہ اور میرے واسطے اپنی رحمت دروازے کھول کے کسی بھی مسجد اندر داخل ہوئیے یہ دعا اس مسجد حق ہے کہ پڑھ کے اندر چایا بیت اللہ اندر داخل ہو کے مسجد حرام اندر داخل ہو کے اگر کسی فرضی نماز کا وقت ہے قریب کہ وہ نماز ادا کر لو ورنہ بیت اللہ کا ادب اور احترام جو ہے کہ اتے سب تو پہلے تباخ شروع کر دیتا جائے عام حالات اندر حکم یہ ہے کہ مسجد اندر آؤ تے دو رکت نفل تہیت المسجد مسجد دا نام رکھا جائے وہ پڑھ کے بیٹھو مسجد دا ادب اے سکھایا ہے لیکن بیت اللہ دا احترام بیت اللہ دا ادب اے ہے کہ جس ویسے بندہ پہلی دفعہ مسجد دا حرام دے اندر جائے اگر فرضی نماز کا وقت نہیں تو پھر سب تو پہلی عبادت بیت اللہ اندر طواف طواف او عبادت ہے جی دنیا اندر کسی ہوگا نہیں کیتی جا سکتی سوائے بیت اللہ اتنے جن دن قیام رہے رواف تے زیادہ زور رہے ایک روایت اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ اندر ہر روز ایک سو بھی دی قسم دیا رحمتہ نازل ہونی انہ دی تقسیم دسی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ جو سچ رحمتہ تے اس بندے ملتی رہ جیڑا تواف کرتا رہتا بیت اللہ کا تباف کر سٹ رحمت اللہ روز عطا کرتے رہے ہیں چالی رحمت اللہ عطا کرتے ہیں جہاں بیرت اللہ اندر نفلی نماز پڑھتا رہتا ہے فرضی نماز سے پڑھنی, پڑھنی ہے نفل پڑھنے والے چالی رحمت حاصل ہوندی ہو جے کوئی شخص بیت اللہ دے سہن اندر بیٹھا ہوا بیت اللہ نیکھتا ہے نظر چکا لینا ہے پھر دیکھتا ہے پھر نظر چکا لینا ہے تو فرمایا بھی رحمتہ وہ ملتی رہی ہے اس دنیا اندر کچھ چیزاں ایسا بھی ہیں جنہوں دیکھنا بھی اللہ کی رحمت آ مجھے انہوں سے ایک بیت اللہ بھی ہے کوئی شخص دیکھے نظر چکا لے دیکھے نظر چکا لے رحمت ہی رحمت بھی قسم دیا رحمتیں یہ اللہ عطا کرتے رہے دوسری چیز اللہ دی کتاب ہے قرآن ہے یہ دیکھنا بھی رحمت ہے حافظ کا اللہ نے بڑا درجہ رکھا ہے بڑے انعامات کا وعدہ دکھتا ہے بجرتے کہ وہ یہ عمل بھی کرے یہ حرام نظر حرام جاندا ہوئے، حلال نو حلال جانا ہولال اللہ نے بڑا درجہ رکھے لیکن فرمایا جس ویل تلاوت کرنے والا کوئی تلاوت کرے اور وہ او قرآن نو دیکھ کے پڑھے حافظ زبانی پڑھ رہا ہے تو دوسرا دیکھ کے پڑھ رہا ہے دے کے والے نو اللہ حافظ کے مقابلے اثر ملے, ملے گا حافظ نو اپنی جگہ اللہ ہی رام دہ ہے لیکن دیکھ کے پڑھنے والے نو دگنا عجر. تے پھر دیکھ کے ایک شخص روانی پڑھ رہے ہیں اڑ کے پڑھ رہا ہے رک رک کے پڑھ رہا ہے جوڑ کر کر کے پڑھ رہا ہے فرمایا بھی دگنا نظر ملتا ہے کوشش کر رہا ہے بار بار ایک لفظ کو دوسرے ملا رہا ہے جوڑ رہے ہیں کبھی اگے کبھی پچھے اللہ اٹاؤ تی ہے لہو ایک تیسری شہ جن دیکھنا عجر اور سواب ہے وہ ماں باپ سے ماں باپ نو محبت نل پیار نل ہمدردی نل, نل جن دفع کوئی شخص دیکھ لو ہر دفعہ دیکھن نل اللہ ایک حج کا ازرا ادا کروا آدمی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ میں تو اتنے پہنچ ہی نہ سکیا اللہ میم حج دا اجر ملیا ہی نہ میں اے ثواب حاصل ہی نہ کر سکیا جن دفاع ماں باپ نو پیار اور محبت دیکھے گا حج مل دے چلے جا جانے ازر چلا بہر بہرحال فرمایا سچ نیکیاں سچ قسم دیا رحمتہ اس بندے ملدیا نے جہاں بیت اللہ کا تباف کرتا رہتا ہے چالی نیکیاں انہوں ملدی نے جہاں نقلی نماز پڑھتا رہ نیکیاں ملدی نے جیڑا بیٹھا صرف بیت اللہ نو دیکھتا ہی رہتا تو بیت اللہ دا ایک حق ہے کہ اتنے پہنچ گئی اگر فرضی نماز دا وقت نہیں تو پھر دباؤ شروع کر دیتا جائے جا کے نفل نہ پڑے ہوں ایک آدمی اے سوچن لگ پائے تھے ایک رکعت پڑھا گا ایک لکھ رکعت کے برابر ازر مل جائے گا میں پہلے دو رکعتیں پڑھ لوا تاکہ دو لکھ رک برابر ازر حاصل کر لو سواب نہیں ملے گا بلکہ یہ گنادار ہو گا کیونکہ یہ نافرمانی کر رہا ہے محمد اللہ, اللہ سوچن کی بات ہے آپ نے یہ فرمایا کہ بیت اللہ اندر جا کے پہلے تباہ کرو اگر پہلے نماز پڑھتا ہے نفلی یہ نا فرمان ہے محمد اللہ طواف پتھر نصب ہے جڑا پتھر کسے دور اندر کسی زمانے اندر جنت چیا حدیث اندر آد ہے حضرت آدم علیہ السلام جس ویل جنت تو زمین سے اتارے گئے یہ پتھر انہوں نے نال جنت آیا اور ادو اے اینا چمکدار سی سے دے اندر اینی روشنی سی اے اینا منور سی کہ ساری روئے زمین تے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک رات نوں کسے شخص نوں اپنے گھر بلب دی اور دیا پالن دی ضرورت ہی نہیں سی پی روشنی ہر جگہ ہی پہنچ جاتی منور اور چمکدار پتھر سی. جنت کی ہر چیز دی عجیب بنائی ہے اللہ دی. جنت کی مثال نہیں دے سکتے یہ اچھا چمکدار اور منور منوروشن پتھر سی لیکن انسانوں نے جس طرح جس طرح اللہ دیا نافرمانیاں شروع کر دیتیاں اُنہ دے گناہ ایک عکس اس پتھر تے پہنا شروع ہو سب تو پہلا گناہ اور بہت بڑا گناہ قابیل نے کی تا اپنے پائی حابیل نو قدر گئی یہ سب تو پہلا جرم ہے سب تو پہلا گناہ ہے جدا ایس زمین تے انسان نکلو سرزد ہویا اُنہی ایک برائی دی ابتدا کر دیتی ایک ظلم دا آغاز کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جننے نہ حق دے قیامت جن آزاد کرنا کابیل اکلے این سزا دینی دین کیونکہ ان کا آغاز کیتا کیتا گناہ گنا شروع اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نیکی نو شروع کرتا ہے کوئی نی کا کل وہ شروع ہوتا ہے آغاز کرتا ہے تو جنہ اس نیکی دے سارے کرنا ہے نیکی شروع کرے اکلے اللہ نے ازر دے دیا فرمایا حجرے اسود دے سامنے آ جاؤ بے اللہ دے اس کونے دے سامنے آ جاؤ یہ پہلا تلاف ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حاجی واسطے تین طواف ضروری ہے لازمن تین طواف کرنے پہ ایک طواف ہے نام ہے طواف قدوم کہ جڑا شخص پہنچیا ہے جان جاندی جڑا جباف کرنا ہے نام ہے طواف کدوم تو بغیر نہ عمرہ ہو سکتا ہے نہ حج ہو سکتا ہے یہ لازمی طواف حجرے اسود کے سامنے آ کے ہوں اپنا کھا اے ننگا کر لینا اے ہے جگہ جیتیں کندھا نگا کرنا یہ احرام بند جی کھدا نہیں ننگا کر لینا بلکہ اتنے پہنچ کے حجرے اسود کے سامنے کھڑے ہو کے پھر کھا اپنا ننگا کرنا فرمایا اگر حجرے اسمد نوسا نو دن کا موقع مل جائے کہ اگے بڑھ کے بوسہ دے لو لیکن نہ کسی نو دکا مارو نہ کسی کو دکا کھاؤ ادب نل احترام نل اللہ کے مسجد اندر داخل ہوگیا ادب اور احترام کا پہلو کدی بھی ہاتھوں چٹنا نہیں چاہیے کہ وہ کہ اللہ کا سب تو بڑا گھر ہے اگر اتے او ادب اوتھی احترام قائم نہیں رہے گا کہ پھر بے ادبا شمار ہو جائے گا آسانی نل، آرام نال اگر بوسہ مل سکتا ہے تو بوسہ دے لو اور بوسا ہو یا بسم اللہ اللہ اکبر ایک روایت اندر آمد بسم اللہ کہ فرمان ح فران لگا کاسو مین اچھی طرح معلوم ہے ایک پتھر ہے نہ تو کسے دا کچھ سوار سکنا ہے نہ کسی دا کچھ بگاڑ سک وہ آسمان تو جنت جو آیا ہوا پتھر ہے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو کسے دا کچھ سوار نہیں سکتا کسی دا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ پاکستانی پتھر پٹیا دیا پکیا ہوئی اٹان کسی کا کی سوار سکیاں کسی دا کی بگاڑ سکتی این آنت اے ہو اس وقت من پتا ہے تو ایک پتھر ہے لا تن ولا والا نہ تو کچھ سوار سکنے نہ کچھ بگاڑ سکنے میں تیرا بوسا صرف اس واسطے لگا ہاتھ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے دیکھا سی کہ آپ نے اپنے لب مبارک تیرے سے رکھ دیتے سن میں اس واسطے تیرا بوسا لہن لگا یہ نہ سمجھی کہ کسی کا کچھ بگاڑ سکنا قیامت تک ان اس سبق دے دیتا. آسانی نال اگر بوسا لیا جا سکے تو بوسا لے لو اگر بوسا نہیں لے سکتے تو فرمایا ہاتھ نو چھو لو اور پڑو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر ہاتھ اگر لگ گیا تو نو ہاتھ نوسا دے لو اگر ہاتھ نہیں چھو سکیا فتح مکہ دے موقع تے رسول اکرم صلی اللہ مبارکر جی نہ ہاتھ چویا ہے نہ گوسا دے, اللہ اللہ دے سکے ہو نہ کوئی چیز جی چھڑی وغیرہ ہاتھ اندر ہوگئے وہ چھو سکے ہو تے پھر صرف اشارہ کرنا ایک ہاتھ نال اس طرح وہی طرف اور پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ نوسا نہیں دینا اگر چھویا اتنے دو دو ہاتھوں لگے ہوتے دفعہ نہیں کئی کئی دفعے اللہ ہوکبر بسم, بسم اللہ اللہ اکبر بسم ایک دفعہ کرنا اور بوسا تب ہی دینا جو چھو گیا ہے ہاتھ ورنہ نے کندا ننگا کر کے شروع کر دیتا چکر فرمایا تین چکر پہلے جڑے نے نا وہ ذرا تیز رفتاری نال تھوڑا جا چوتھری بن کے چلو یہ کی تاریخ یہ پیچھے جس ویلے مکہ فتح ہوا کہ وہ وقت یاد آ گیا اٹھ سال پہلے دا کہ جس ویلے مکے چ روندے ہوئے نکلے سن محمد رسول اللہ ہجرت کی رات آپ جس ویلے اپنے گھروں نکلے نے مکے دیا گلیاں مکے بازاراں اندر رک رک رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے دیا گلیاں مخاطم کر کے فرما رہے یا سکا کا مکا کا ای مکے کی گلی ہو اے مکے کے بازار ہو میری وزارت تے اندر ہوئی میرا بچپن ایتھے گزریا میری جوانی گزری حتہ کے زندگی دا ایک موتد بے حصہ ترپن سال تو اڈے اندر گزرے میں مینوڈے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے میں تمہوں چڈنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں مجبور کر دیتا گیا رو رو کے گزر رہے بازار چو اور پھر پہنچ گئے ابو بکر مکان میں رضی اللہ خدا جا دروازہ کھٹ آیا رات کا وقت ہے دستخط سن کے ابو بکر جلدی نل پوچھتے ہیں میں اکراء الباب دروازہ کون کچخا رہا ہے کون دستک دے رہا ہے اگو آواز آ انا محمد رسول اللہ میں محمد حضرت ابو بکر صدیق عجیب جذبات اندر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ نے اپنی مجسم رحمت میرے گھر بھیج دیتی دل اندر کچھ خدشات بھی پیدا ہوئے کہ ایسے ویلے آپ تشریف لے آئے ہیں خدا کرے خیر ہوئے کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی ہو ملے دلے جذبات جلدی نہ دروازہ کھولیا تو فوراً پوچھا اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے نا کوئی معاملہ ایسا تھی نہیں دے تو نہیں آپ مینو بلا لیں گے تھی تشریف لے آئے ہو میری خوش بختی لیکن میں حاضر ہو جا جو اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اشارہ کوئی کیتا سی یا میرا نام لے کے فرمایا ہے فرمایا سمک اللہ اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کے کیا ہے کہ ابو بکر لکھا چاہو کیا خوش بختی اور خوش نصیبی ہے نلو سمک اللہ تیرا نام لے آئے اللہ الگ موضوع ہے ان شاء بارے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ اس کی مکہ چڈیا سی اللہ ہوں تو تک سان دے ہی جب مکہ فتح ہوا اللہ نے مکہ دے چھڑی پکڑی ہوئی ہاتھ اندر بت گرا رہے نے جی حق آ, گیا باطل چلا گیا باطل مٹ گیا حق آ ہے پھر باطل نہیں ٹہر سکتا کان ذہو کا باطل چیز ہی ایسی ہے جن کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا جہاں کتنے ٹھہرتا اور رکتا نہیں تاریخ ذہن ہے یہ نقشہ سامنے ہے ساتھیوں فرمایا ہوں ذرا کندا اپنا ننگا کر لو کا اللہ, اللہ نے آج ہے یہ تاریخ ہے کھا نا کرنے پیچھے تین چکر فرمایا کندا ننگا کر کے لگاؤ اور ذرا تیز رفتاری نہ لگاؤ اس عمل دا نام ہے رمل رمل کیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چوتھا چکر جس شروع ہون لگا فرمایا ہون پھر اپنا کنگا اسی طرح چک لو جس طرح چکیا چکر پہلے کندھا ننگا رکھنا چوتھے چکر پھر کندے ٹک لو اسی طرح چادر پھر ات ہی لیا یہ ہے آداب یہ حج دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے سفر دے دوران بار بار صحابا خونی منا سیکا کم خوشو مناسککم منا سیکا کم ای میرے ساتھی حج دا طریقہ سیکھ لو حج دے آداب اچھی طرح پوچھ لو جان لو ہو سکتا ہے اسی آئندہ اس طرح نہ ہو سکیے اور ایسا ہی ہویا یہ آپ کی زندگی مبارک دا پہلا اور آخری حج ثابت ہوا آداب سکھائے طریقہ دسیا محمد رسول اللہ کندا ننگا کرنا چاہیے لیکن اتنے جا کے تباف قدوم دے پہلے تین چکر اس بعد کندا ٹک لینا چاہیے دوران پڑھنا ہن تو کتاباں بے شمار چھپ گئیاں جنہاں اندر لکھا ہوں پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا وہ چکر ہی چڑھا دیں پڑھیا پڑھایا کچھ نہیں جاتا اللہ کے مہمان این پہنچے ہوئے ہوں نے لکھن دی تعداد اندر امبیا لمبیاں دعاوا نے کہ یاد نہیں ہو سکتی اور یاد کر بھی لیا جان دا کوئی ثبوت نہیں نہ قرآن اندر نہ وہ بناوکی نے خود بنائی ہوئی اللہ نو بھی پتا تھی کہ میرے بندیاں نے اتنے آنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اے احساس سی کہ میں امت نے کسے تکلیف اندر نہ پا کے چلا جاؤ آپ نے بعض اعمال دے بارے اندر یہ فرمایا کہ اگر میں نے ایک خیال نانا ہوگے کہ میری امت مشکت اندر پہ جائے گی تکلیف اندر پہ جائے گی کہ میں اے حکم دے دیندہ مثال دے دورتے فرمایا لو لَا ان أَشُكَّ امتی فرمایا اگر میرا ایک خیال نہ ہوگا کہ میری امت کسے مشقت اندر پی جائے گی میری امت تکلیف کا شکار ہو جائے گی کہ میں یہ حکم دے دینا کہ ہر کرنے وزو کرسواق ضرور کرے میں حکم نہیں دیتا دسواق کی دی تعریف کر دیتی ہے مسواقل اور ثواب دے بڑھن دا اعلان فرما دیتا ہے لیکن حکم نہیں دیتا کہ ہر ووزو مسواق ضرور کرے کر اگر میں اپنی امت نکے مشقت اندر نہ پہنتا ہوا دیکھتا اس واسطے ہر معاملے اندر آسانی سامنے رکھی ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دعا مخصوص نہیں طواف پہلے چکر دی الگ ہوئے دوسرے کی الگ تیسرے کی الگ ہوتا کی ہے لا علمی کی وجہ تربیت نہیں ہونے کی کتاب ہاتھ اندر پکڑی ہوں بزرگاں نے بابیا نے کھولی ہوئی ہے چشمہ بھی لگایا ہوتا ہے عمر دے چکازے دے تحت تے پہلے چکر دی دعا دوسرے چکر دی دعا پڑھ رہے ہوں نے ادھر تکا پیا بابا جی کتے پہ ہوں نے کتاب کتے کتنے ڈی ہے چشمہ کتے ٹوٹا پیا ہوتا ہے یہ حالت ہوں بلا مبالک پڑھنے کی فرمایا کچھ بھی نہ پڑھو تے اے ہی پڑھ دے جاؤ سبحان اللہ ولحمد لاہ ولا اللہ اللہ واللہ اکبر ستیہ چکر اندر یہی پڑھ دے جاؤ کسانی ہے سبحان اللہ ولحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولہ اکبر اور اگر پڑھ سکو تے رکنے یمانی تے پہنچ کے رکنے یمانی تیسرا کونہ ہے بیت اللہ کا حجرے اصمت کو چل کے تیسرے کونے تے پہنچ کے اگر وہ ہاتھ لگ سکے تے لگا لو ہاتھ نہیں لگتا تو خاموشی نال اس طرح گزر جاؤ رکنا نہیں ہوتے جس ویسے اس تیسرے کونے تو گزر رہے ہو وہ تے فرمایا اگر آسانی پڑھ سکو تو ہن پڑھ لو ربنا آتنا فی حسانا وفی تے حسانا وکنا بنا فی پھر دنیا ہسانا وہ فل آخرا کے ہسانا و کہنا یہ کلمات نے جڑے طواف کے دوران پڑھنے چاہیے بڑے رسول اللہ دعا نہیں ہر دفعہ ہر چکر اندر جس ویل حضر سامنے آؤ بوسہ دے سکتے ہو بوسہ دے لو ہاتھ لگا سکتے ہو اللہ اللہ اکمر پڑھ کے ہاتھ لگا کے انہوں گوسا دے لو جش تو دوروں اشارہ کر کے پڑھ لو بسم اللہ اللہ اکبر اور جاؤ آخری چکر اندر سامنے آ کے نہ اشارہ کرنا ہے نہ بوسا دینا ہے کیونکہ اگر آخری چکر اندر بھی آ کے بوسا دے دس چکر ختم ہو رہا ہوں تو پھر یہ اٹھ دفعہ اشارے ہو جان گے پہلا چکر شروع کر لگیا چیتا کہ نہ آخری چکر اندر کی کرنا چاہیے باتاں تجربے تو بات سامنے سکو اگر اسی طرح چلتے رہے رش چ نکل نہیں سکو گے شاید اٹھ چکر پورے ہو جان نو ہو جان نکلدا نکلدی یہ کوشش ادو ہی شروع کر دیو ذرا نکلنا بار بار تاکہ ستواں چکر پورا ہو دو نفل نماز پڑھو قریب جگہ ملتی ہے قریب تھوڑا جہ پگا ملتی ہے جتھے بھی جگہ مل جائے سمت کوئی ہونی چاہیے حاصل وسلم نماز کا وقت ہوا ازان ہوئی جماعت کران لگے تو ہر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ کا مسلا کس پاس رکھا جائے کیونکہ بیت اللہ کے چارے پاسے نماز پڑھی جاتی اور چارے پاسے پھر پھر کے نماز پڑھ بڑا ہی عجیب لطف آ ہے زہر کی نماز تھی ادر رخ کر کے پڑھو اثر ادر منہ کر کے پڑھو مغرب کی ادر منہ کر کے پڑھو اشاع رخ کر کے پڑھو چارے پاسے پھر, پھر پھر کے پڑھو اللہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مسالہ کتھے بچھایا جائے کسی نے کوئی رائے دیتی کسی نے کوئی رائے دیتی عمر بن خطاب کی رائے تھی رضی اللہ ہو کہ جس پاسے مقام ابراہیم ہے جس پاسے یہ پتھر پیا ہوا ہے مسلح ادھر دسایا جائے یہ پتھر تاریخی پتھر ہے جس ویلے انہوں نے یہ مشورہ دتا اللہ نے قرآن اتار دے مقام ابراہیم مسلا مقام ابراہیم ہی مسلا بناؤ ادھر ہی جائے نماز بچھاؤ جس ویلے ستمہ چکر پورا تھر کے وہ رخ اختیار کرو اگر ذہن اندر ہوئے اے آیت سے پڑھ لو وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلْلَا اور اللہ دا فضل و کرم ہے وہ دی مہربانی ہے ساڑھے تو قبلہ جس پاسے ہے نا اے او ہی رخ جے جدہ رخ اسی کرنے ہیں نا نماز پڑھنے لگیاں سڈے تو قبلہ جس پاس ایسے پاسے مقام ابراہیم ہے اس ایسے پاسے بیت اللہ کا دروازہ ہے ایسے ہی کونے اندر حجرِ اسود ہے اللہ کی رحمت ہے وہ دی مہربانی رخ ہے بالکل ادھر آ جاؤ آ کے دو رکت نماز پڑھو پہلی رقت اندر اگر ہو سکے تو سورہ کل یا ائو ہلکا پڑھو دوسری رقت اندر سورہ اخلاص پڑھو کلو اللہ ہو آخر. دو نفل پڑھ کے ہوں اپنے رب دلہ دے دے یہ احساس ہوئے شعور اگر بیدار ہو کہ میں کتھے بیٹھا ہوا اپنے رب دیا دے دے جا میرے تو بہت دور ہے میں اپنے ملک جدوں سا ایک تصور ہی ہے نا کہ میرے رب کا گھر اس پاسے ہے ہوں تو میرے رب کا گھر میرے سامنے ہے یہ احساس ہو ایک چھوٹی جی سورت اندر یہ احساس دلایا ہے فرمایا پلییا بدو ربل بیگان کہ اپنے رب دے جا رہے رب دی عبادت کر اپنے رب کو منگو ہم دعواں کرو نفل پڑھ کے دعا کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں منگیاں مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑھ پڑ جس جسے دعا منگ لو ضرورت محسوس کر دے ہو، تے زمزم پی لو قریب ہی مل جائے گا بڑے بڑے کولر زمزم دے بھرے ہوئے پہ زمزم پیو اور خوب رچ کے پیو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمزم دا پانی جہا ہے نا وہ منافق زیادہ نہیں پی سا ایک دو دوٹ پڑتا ہے تو وہ پیٹ قبول نہیں کرتا بس وہ ختم کر دیں رمزم پی لگیاں دوست اپنا ٹیکسٹ لے سن کہ گنا کیتا جا سکتا ہے اور وہ اللہ نے یہ ایک عجیب سفت رکھی ہے کہ جنہیں مرضی پی لو ایک دو منٹ بعد بےکار آئے گا سارا ہی ہزم ہو جائے اندر اللہ نے پینے دے بھی سارے خواص رکھ دیتے ہیں کھان دے بھی خواص رکھ دیتے ہیں اور شفا ہی شفا ہے بیٹھ کے پینے کا حکم دیتا ہے لیکن زمزم کا ادب یہ ہے کہ پانی کھڑے ہو کے پیو یہ حکم ہے نا سارے عام پانی کھڑے ہو کے پیو گے نہ پرم زمزم حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیو یہ اس پانی کا ادب ہے ساری ماں نے حضرت ہاجرہ نے علیہ السلام دی طرح منڈیڑ بنا شروع کر دی اس چشمے کے ارد گرد کے نالے فرمایا زم زم زم زم یہ ابرانی زبان کا ایک لفظ ہے جہاں مان ٹہر جا ٹہر جا, جا, جا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ساری ماں پانی اس طرح نہ روک گی وہی منڈیڑ نہ بنا گی اور یہ نہ کہیں زم زم زم زم کہ اللہ شاید یہ ساری دنیا تلادی لیکن پھر وہ قدر تھی نا ہونی ہو ایک ایک ہی کی ہی سلوک کرنا سی بد تے ہوکا ہی تازہ کرنا سی نا اصا سے ایک قدر کرنی تھی اللہ ہی جاند ہے حکمت ساری اے مسلے ادا سارے جب چوی کنٹے وہ پانی نکل رہا ہے استعمال ہو رہا ہے پینے والے پی رہے ہیں لے جان والے لے جا رہے ہیں استعمال اندر آ رہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ کدی ایک انچ بھی وہ چشمہ نیو نہیں ہوا نکل رہا ہے پینے والے پی رہے موضا ہے زم زم پی لو اگر ضرورت محسوس کر دیو نہ ضرورت ہو تب بھی پی لو برکت ہے شفا ہے اللہ نے وہ دے اندر شفا رکھی بڑے بڑے واقعات تاریخ اندر موجود نے شفا حاصل کرن کرنے شفا ملک روایت آ زمزم پی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر اسمد کی طرف تشریف لے گئے تو آف کر کے دو نفل پڑے دعا آ منگی زمزم پیتا پھر حضر اسود دی طرف تشریف لے گئے پھر بھرسہ دا محدسی کہ یہ ضروری نہیں اگر ممکن ہو سکے تو ایسا کر لیا جائے ورنہ ضروری نہیں یہ تو بعد ہوں سفا کا رخ کیا پہاڑی کی طرف چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں پہاڑیاں بھی ایک تاریخ وابستہ ہے اللہ نے پرانی مجید اندر انہوں دو پہاڑیاں بھی اپنے نشان قرار دیتا مروا <اللَّه> تمشاہ سفا اور مروہ یہ دونوں اللہ دشانات نے سفا کی طرف چل پے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سفا کی پہچان کرا واسطے سارے بیت اللہ کے دروازے اور برآمد جڑے نے اتے مختلف رنگ دے بلب اور ٹیوبا نے یعنی عام جڑہ رنگ ہے اس سے ہی رنگ دی ہیں لیکن سفادی طرف جان لگیا برام دیرے بار ساری راہ سارا دن سبر ٹیوب جلدی تاکہ لکھیا بھی ہویا ہے نا اور دیکھنوالا دیکھ بھی سکے سفادی طرف گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نحل فرمایا کی انہ السفا والمروط اللہ نبدعو کما بادا اللہ کہ افا کی طرف جا رہے ہیں جس طرح اللہ نے جس ترتیب دا نام لیا ہے اس ترتیب نو سامنے رکھ دے ہوئے پہلے سفا دا نام ہے اس واسطے سفا پہلے گئے سفا چڑھ گئے اور ایسے رخ سے کھڑے ہوئے کہ تو بیت اللہ نظر آ رہا سر حضرت ہاجرہ بھی جس ویلے صفحہ تے, تے بیٹے نو لٹایا ہوا اس اسٹے کی تلاش اندر نکلیاں پہاڑی سے چڑھ کے دیکھا جانور کوئی دیکھا کہ بےٹا لے کے موجود ہے نالے جانور دیکھا کوئی نظر نہیں آیا اتو اتری مروا دی پہ پتا سر اللہ نے قیامت تک یہ میری یاد زندہ کر دیں گی پانی دی تلاش اندر ماں دی مامتا ایک چکر دوسرا تیسرا چوتھا سات چکر پورے کر اللہ دے علم اندر کردر کہ سنوں میں ایک تاریخ بنا دیں ایک عمل بنا دیں تھوڑا جا فاصلہ ذرا تیزی گزری اور باقی عام رفتار اندر کوئی حکم دے دیتا کہ جس ویلے کوئی سعی کرنے والا اتو گے نشان موجود نے اتو تیزی گزرے اگے پھر اپنی عام رفتار اختیار کر لو سفا تو مروہ ایک چکر مروہ تو واپس دوسرا چکر اسی طرح سنگل چکر لگا کے مروہ کے سات چکر پورے ہو جاتے ہیں ہر دفعہ پہاڑی تے چڑھ جایا اللہ کو دعا بھی منگو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے بلندی دی طرف قدم اٹھا رہے ہوں دے نا تے ہر قدم تے فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جسے بلندی تو تھلے دی طرف نیچے دی طرف آ رہے ہوں دے تے ہر قدم تے فرما دے سبحان اللہ, اللہ،, اللہ، دعاو منگتے جاؤ ان چکر دے دوران بھی دے جاؤ, لا سات چکر جس پورے ہو جا اور مروا پہ اختتام ہوا ستاں چکر بعد اسمایا حامت بنوا لو کہ دیں اپنے بال یا, تے دیو, یا دیو لیکن جڑے لوگ اپنے بال منڈوا دیں شیو کرا دین دینے سر بھی دی انہوں واسطے تین دفعہ رحمت کی دعا فرمائی اللہ مرحم اللہ جیڑے اپنے بال منوارے نے انہوں نے اپنے رحمت فرما ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ رحمت دی دعا فرمائی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین او کولسن ارکتی والمکسرین یا رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بال کٹوائے نے انہوں نے بھی رحمت دی دعا فرما دیو حدیث اندر آنا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رحمت دی دعا فرمائی یہ بھی اندر کی ح اپنا آرام چھڑ کے اپنا گھر باہر چڑھ کے اپنی نیند چھڑ کے مرضی کا کھانا چھڑ کے ساری زندگی کی پونجی خرچ کر کے اتنے پہنچیا ہوتا ہے اپنا لباس اتار دیتا ایک خاص لباس پہن کے فقیر بن کے گیا ہے یہاں بالا کی قربانی بھی دے یہ ای اندر ایک علامت ہے کہ اللہ جس طرح اج میرے سر سے بال نہیں رہے اس طرح تیری رحمت یقین ہے میرے گناہ ختم ہو گیا میرے گنا آج اسی ختم ہو گیا مردوں تو یہ حکم دے نو مسلمان عورتوں حکم یہ دن چوٹی پکڑ کے تھلوں تھوڑی جی لٹ کٹ دیں یہاں کے بال اللہ نے یہاں کے حسن واسطے یہاں کی خوبصورتی واسطے دیتے ہیں یہاں کی تو مت ماری گئی نا یہ بال کٹاؤ اندر اپنی خوبصورتی اور حکم سمجھ لیا بال کٹے ہوں ہونے لگنا اس طرح کہ کہ تو جایا کھا کے آئی بال حسن دتا ہے اللہ خوبصورتی ہے خاتون تو اتنے بھی حکم نے دوں بھی سارے ہی کٹا دے نہیں تیرا حسن تیری خوبصورتی کائم رہنی چاہیے لیکن سنت سے عمل کرتی ہوئی تھلے تھوڑے سے کٹ لگ کتنے کتنے خیال رکھا اللہ نے تیرا تے تو اپنا بیڑا آپ گرم کر لے آدنی جی اسلام اندر عورت نزادی نہیں گھر کے اندر قید کر دیتا ہے آزادی یہ ہے کہ کر جائے کہ باہر تو بھی کما کے لیا میں بھی کما کے لیا یہاں آزادی ہے للت ہے ایسی آزادی ایک کار آزاد ہے یہ ربر بہت کا لقب ہے کہ تیری حکومت کرتے ہے تو ایتھے مالکہ ہے تو گھر آزاد ہے قید نہیں کسی دفتر اندر کسی اور جگہ سے گھر آزاد ہے تیری آزادی اے ہے تیرا حسن اے ہے تیری خوبصورتی اے ہے بال کٹا دجامت بنوا لو پی اپنا ہن لباس بدل لو اللہ نے اجازت دے دیتی کہ ہن اپنا لباس پہن لو ان تا فقیر بننا قبول کر لیا قبولت اپنا اپنا اللہ سانو بھی اسی طرح اپنے گھر بلاوے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق یہ سارے کم کرن دی توفیق عطا فرماوے یہ ہے عمرے دا عمل عمرہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ حج دے بارے اندر اللہ نے توفیق تھی تھی تھی تھی جائے گی اللہ کو اللہ زندگی اندر کم از کم ایک دفعہ تھی ضرور پہنچا. بار پارے رحمت لیکن کم از کم ایک دفعہ تھی اپنے گھر ضرور لے جا رہے اور اپنے حبیب کی سنت مطابق سارے کم کرنے رب فرماخر یہ پوچھیا ہے کہ کیا بیت اللہ اندر اور مسجد نبوی عورتیں بھی اتاف بیٹھ سک یقین بیٹھ سکے ایک پاسے یہ حدیث ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم دے اپنے گھروں باہر نہیں رہ سکتی کس طرح بیٹھ سکیاں نے اللہ دے بندے ہو وہ تے اللہ کے گھر چیٹیاں اپنا کار سے کوئی چیز ہی نہیں سیاو ازواج متحرات رضوان اللہ اجمائر مسجد نبوی سرد اپنے خیمے لگا کے احتکاف بیٹھیا کیونکہ دوں مسجد کی چار دیواری یا مسجد اس طرح نہیں سی بنی ہوئی؟ تے خیمے لگا کے, پردہ کر کے مسجد فوت ہو چکے ہیں دیکھ کے حج کا سواب حاصل کروں بڑی اچھی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص دا باپ فوت ہو گیا ہو گئے اور او یہ جان ہو ہوگی کہ میو ازر ملتا رہے جاپ اچھا سلوک کر باپ نالدردی فرمایا او اپنے چاچے تایا نل او سلوک کرے اللہ او باپ والا ہی جے دے دے جی چاچے تایب ہی نہ ہو آخر تک پہنچایا رسول اللہ فرمایا جے جی چاچے تایب ہی نہ ایسی صورت ہو سکتی ہے تے فرمایا پھر فر باپ دل سلوک کرے اللہ انہیں اضر دے دے ماں ہو گئی ہے کہ خالہ سلوک کرے اللہ وہ اضر دے دے گا جی خالہ بھی نہیں ہے ماں پہلیاں وہ سلوک کرے انہوں نے خالہ سمجھ کے انہوں سلوک کر بات کسی مخترما نے یہ پوچھی ہے افسوس نا پیا کہ میرا خامد شرابی ہے الا بے نماز ہے میں نماز پڑھنی مارد نماز پڑھن تو مارد یہ اللہ دیا حکمت نے شراب پی نماز نہ پڑھ دماز پڑھتی ہے مارن اللہ نے دیتی ہوئی لیکن یہ بہتر نہیں خیال کرنا چاہیے قرآن اندر اللہ فرما دلہ یہ نا فرمانہ اسی مہلت اور ٹھل دینا نا یہ بہتر نہ سمجھا دس ماں اسی اے مہلت اس واسطے دے ہیں کہ اپنی سارا حسرت پوریا کر لیں کوئی کثر نہ باقی رہ جائے یہ نہ کہہ سکن کہ یار میں اے کم نہ کیتا میں او نہ کر سکیا سارے کم کر لے جس ویسے سارا عذاب بھی آئے گا تو وہ بھی رج کے آئے گا بہتر نہیں سمجھنا چاہیے یہ بدنسیبی ہے کسے شخص دی کہ وہ گنا ملبس ہو گئے تے کچھ بھی نہ ہو گئے کوئی نقصان نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ ہو میرے بندے جسے ذرا گلتی کرتے ہیں اسی ویل وہ تھوڑی جی تکلیف دے دے آریشانی دکھا دے تاکہ عذاب تو بچ جائے ملوث ہو سکتا ہے شکار ہو ہے جی ایسی کوئی صورت نہ بنے آئی پریشانی نہیں آئی اور گناہ، تے گناہ کر رہے تو یہ بدنسیب دنیا اندر ہے ہی کوئی ساری دعا ہے اس محترم کے حق اندر کہ اللہ یہ صبر اور استقامت نصیب فرماوے یہ دیکھا نو ہدایت دے اللہ انو اس تو بچا لے نماز کا شوق عطا کرے اللہ انو اور بی بی نو نماز پڑھ دیا اس طرح پڑھا شاید اللہ میرے سے بھی راضی ہو جائے اور بندہ جدو چک جاضی ہو جاتا ہے اللہ اواف کر دینا عباس نام سی مینو اس طرح ہی چہرہ نظر آ رہا ہے اندر سامنے بیٹھے ہوں سن جمع پڑھنے واستے سن کل انہا جنازہ پڑھا چوتی پینتی سال دا جوان آدمی اور بیمار بھی نہیں کوئی ہویا اللہ تعالیٰ گری کے رحمت فرماوے ایک نواں ساتھی تھی سا اور بڑیاں قربانیاں نے اس دیاں دیا اندھے اللہ تے اللہ کے رسول کی خاطر کسی بھی پرواہ نہیں کی الفاظ اے سن کہ یہ سچی بات ہے تو کوئی منہ یا نہ منے میں سے طرح قائم رہا یہ اختیار توفیق بھی دیتی استقامت دیتی باوجود مخالفت دے باوجود دے انہیں اللہ دے دینی چڈیا سچی بات نو قابو رکھیا اور قبول کیتا ہے اللہ وہی دے غلطیاں خطاواں معاف کر کے اپنی رحمت اندر انو جگہ ادا فرما اور اس سے طرح سانوں بھی اللہ زندگی اندر کچھ کر لین کی توفیق دے مسلمان کا شعرا یہی ہونا چاہیے کہ جیڑی حق بات ہے سچ بات ہے وہ جتوں بھی ملے لے لو کہ غلط بات کوئی بھی کرے ان چھٹی. اگر اے وکی اختیار کر لیا گیا تو سمجھ لو اسلام کے اثرار بند ہو گئے سچی بات قبول ہے غلط بات کسے دی بھی ہو ہوگی وہ نامنظور ہے اللہ سانو بھی یہی توفیق تھا فرم آخری بات یہ ہے